تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم من پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جس اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا اور اگر رسول کی فرمام برداری کرو گے را پاؤ گے اور رسول کے ذمنا ناؤ مگر صاف پہنچا دیا۔